میرے بھائی ہمارا اگلا مسئلہ یہ ہے یہ تو معلوم ہو گیا کہ نماز عید واجب ہے اب سوال یہ ہے کہ نماز عید عید کے دن کس وقت ادا کرنا ہے ٹائم کیا ہوگا نماز عید کا وقت میرے بھائی سورج نکلنے کے بعد جب سورج سوا نیچے پہ, پہ پہنچ جائے اس وقت سے لے کر سوال تک ہے سورج ڈلنے تک ہے اس کی ابتدا کب سے ہوتی ہے جب سورج اوپر چڑھ کے سبا نینے کے برابر ہو جائے اس وقت سے لے کر سورج ڈالنے تک اس کا وقت ہے لیکن افضل وقت کون سا ہے بہتر کون سا ہے جلدی سے جلدی نماز عید ادا کرنا یہ افضل وقت ہے خصوصاً نماز عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ کو عید الفطر کے مقابلے میں اور غلطی ادا کرنا چاہیے تاکہ لوگ نماز سے فارغ ہو کے اپنے جانور وغیرہ ضیبا کر سکیں اور نماز عید الفطر میں تھوڑی سی تاخیر کی جا سکتی ہے اس لیے تاکہ لوگ فطرانہ وغیرہ ادا کر لیں امام ترمتی رحمہ اللہ اور امام ادعود رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن بسر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ نماز عید پڑھنے کے لیے آئے تو امام نے جس نے نماز عید پڑھانا تھی تاخیر کر دی عبد اللہ عب نے اس کو برا جانا اس صحابی نے اس عمل کو برا جانا اس تاخیر, اس تاخیر کو اور کہا فروغ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت تک ہم نماز عید پڑھ کے فرغ ہو چکے تھے اور اس صحابی سے روایت کرنے والے تابعی یزید کہتے ہیں کہ اس وقت نماز عید چاس کا وقت تھا جس کے بارے میں یہ صحابی کہہ رہے تھے کہ اس وقت نماز عید پڑھ کے ہم فرق ہو چکے تھے تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ نماز عید جلدی ادا کرنی چاہیے تاخیر نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو گنجائش موجود ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نماز جلدی ادا کی جائے اب میرے بھائی مسئلہ ہے جگہ کا نماز عید کا حکم ہم نے جان لیا کہ نماز عید واجب ہے یہ بھی جان لیا کہ وقت کون سا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز عید کہاں پہ ادا کرنا ہے مسجد کے اندر یا باہر کسی میدان میں سوال یہ ہے نماز عید ہم نے کہاں ادا کرنی ہے کہاں پڑھنی ہے مسجد کے اندر یا کسی کھلے میدان میں کسی صحرا میں آئیے صحابہ کے سے معلوم کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے آپ کا طریقہ کیا ہے بخاری مسلم کی روایت ہے روایت کرنے والے صحابی کے نام ہے ابو سعید خدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن عید گاہ کی طرف نکلتے تھے نماز پڑھ ڈگری کہاں جاتے تھے عید گاہ جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے سب سے پہلے نماز ادا کیا کرتے تھے یہاں پہ ابو سعید خدنی بخاری مسلم کی روایت کیا کہہ رہے ہیں اللہ کرسول ایسے کیا کرتے تھے یہ نہیں کہا کہ ایک مرتبہ ایسے کیا یعنی کہ آپ کا مسلسل یہ عمل ہے ایسے آپ کیا کرتے تھے اور میرے بھائی یہ بات دین میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد کو چھوڑ کر میدان میں جایا کرتے تھے وہ مسجد کون سی تھی مسجد نبوی وہ مسجد نبوی جس کے بارے میں فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری اس مسجد میں جو ایک نماز ادا کرے اس کی یہ نماز دیگر مساجد کی ہزار نمازوں سے بہتر ہے اس مسجد کو چھوڑ کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آپ باہر جایا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز عید جو ہے یہ کھلے میدان میں ادا کرنی چاہیے مسجد میں ادا کرنے سے اتنا کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز عید مسجد میں ادا نہیں کی ایک ضعیف روایت اس بارے میں ملتی ہے لیکن وہ ضعیف روایت ہے اور اس پہ بھی یہ آتا ہے کہ بارش کی وجہ سے آپ نے مسجد میں نماز ادا کی وہ بھی بارش کی وجہ سے تو میرے بھائی اگر کوئی اجر ہو کوئی مسئلہ ہو تو آپ بھی مسجد میں نماز ادا کر لیں لیکن عام طور پہ اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے آپ کا طریقہ کیا ہے کہ آپ عید گاہ میں جا کے نماز عید پڑھا کرتے تھے تو میرے بھائی اس سنت کے اوپر بھی عمل کرنا ہے میرے بھائی جان لیا آپ نے سنت اور اس کا علم ہمیں پہلی حدیث سے بھی ہوا کون کس حدیث سے امی عطیہ والی حدیث سے ام عطیہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول کچھ عورتیں حید والی ہیں فرمایا وہ بھی نکلیں عیدگاہ میں حاضر ہوں مسجد میں نہیں کہا فرمایا عیدگاہ میں حاضر ہوں مسلح میں حاضر ہوں نماز نہ پڑھیں عیدگاہ میں موجود رہے اب جب اب عورتوں کا بندوبست باہر میدان میں کریں گے تو حید والی عورتوں کو بھی آنے کا موقع ملے گا اس سنت کے اوپر بھی عمل ہوگا جب ہم باہر میدان میں بندوبست نہیں کریں گے عید کی نماز مسجد میں ادا کریں گے تو پھر عورتوں کو موقع نہیں ملے گا مسجد میں آنے کا حید والی عورتوں کو مسجد میں آنے کا موقع نہیں ملے گا تو کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی سنت یہی ہے کہ کھلے میدان میں نماز ادا کی جائے اس کے باوجود اگر کوئی مسجد میں ادا کرتا ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن یہ سنت سے آپ محروم رہیں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ مس نبی بھی پڑھ رہے ہیں آج کل مینار میں نہیں پڑھتے میرے بھائی اب یہاں پہ بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے رش اتنا زیادہ ہے کہ شاید ان لوگوں کے لیے باہر بندوبست کرنا آسان نہ ہو آگے اللہ بہتر جانتا ہے یہ حکمت ہمیں نظر آتی ہے باقی حقیقت میں حکمت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن بہرحال سنت پھر بھی یہی ہے کہ جہاں آپ کا بس چلتا ہے جہاں آپ کی انتظامیہ ہے جہاں آپ بس انضامیہ کے ممبر ہیں وہاں آپ کوشش کریں کہ نماز عید جو ہے عیدگاہ میں ادا کی جائے کھلے میدان میں ادا کی جائے بار صحرا وغیرہ میں ادا کی جائے مسجد میں ادا کرنے سے اطناب کیا جائے میرے بھائی اب اگلا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عید کے آداب کیا ہیں عید کے آداب کیا ہیں عید کے آداب میں سے میرے بھائی پہلا ادب یہ ہے کہ آپ عید کی نماز کے لیے غسل کریں امام رحم اللہ اور امام شافی رحمہ اللہ یہ دونوں بڑے امام روایت کرتے ہیں نافعی سے اور وہ روایت کرتے ہیں عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ سے کہ وہ عید کی نماز کے دن عید گاہ میں جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے اور امام شافی راہ مح اللہ روایت کرتے ہیں امام بہتی بھی روایت کرتے ہیں کس سے جناب علی رضی اللہ عنہ سے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کس کس دن غسل کرنا چاہیے تو انہوں نے جن دنوں کے نام گنوائے ان میں سے دو دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے بھی تھے عید کے آداب میں سے دوسرا ادب کہ آپ اپنا سب سے اچھا لباس عید کے دن پہنیں شریعت آپ کس بات میں مجبور, مجبور نہیں کرتی کہ آپ نیا سنائے نیا سلائے تو اچھی بات اگر طاقت اللہ نے دی ہے لیکن نیس لا سکتے تو آپ کے موجود لباسوں میں سے جو سب سے اچھا لباس ہے وہ آپ اور عید کے لیے تیار ہوں اس کی کیا دلیل ہے بخاری شریف کی حدیث ہے روایت کرنے والے صحابی کے نام عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد کے باہر کوئی آدمی جب بیچ رہا تھا ریشم کے جبے کون سے جبے ریشم کے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک جبہ پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیشم کا جبا آپ خرید لے تاکہ جب عید کا دن آئے تو آپ یہ پہن سکیں خوبصورت بن سکیں اور جب آپ سے کوئی وفد ملنے کے لیے آئے تو اس وقت بھی آپ پہن سکیں آپ نے عمر فاروق سے کہا کہ فاروق ریشم کا لباس وہ مرد پہنتے ہیں جن کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے جن کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا وہ پہنتے ہیں تو یہ مردوں کے اوپر کیا ہے حرام ہے لیکن یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جناب عمر فاروق نے جب یہ کہا کہ ریشم کا جبہ پہن لیں آپ نے جناب عمر فاروق کو یہ مسئلہ تو بتا دیا کہ ریشم کا جوبا مت نہیں پہن سکتے لیکن یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ عید کے دن خوبصورت بننا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کے دن خوبصورت بننا عید کے دن اچھا لباس پہننا یہ اسلام کا حصہ ہے جناب عمر فاروق کی اس بات کے اوپر اللہ کے رسول نے کوئی ایپ نہیں لگایا انکار نہیں کیا اور ویسے بھی دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سرخ رنگ کی دھاری دار چادر پہنا کرتے تھے ان کے عید کا اہتمام کیا کرتے تھے کہنے کا مطلب یہ ہے تو برال معلوم یہ ہوا کہ عید کے دن اچھے سے اچھا لباس عید کے لیے آپ تیار ہو لیکن میرے بھائی ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی تیاری کے طور پہ ریشم کا جب پہننے سے انکار کر دیا ہے پتہ چلا کہ عید کی خوشیاں منائیں عید کی تیاریاں کریں لیکن کسی حرام کام میں واقع نہ ہو. عید کی تیاری کے طور پہ عید کے دن صبح صبح داڑھی شیف کرنا داڑی منڈوانا خوبصورت بننے کے لیے اس کا کیا حکم ہے میرے بھائی عید کی تیاری ہو رہی ہے جی بتائیں میرے بھائی صفائی بھائی صفائی ایک ہمارا ترکی دوست تھا اس نے ایک مرتبہ بتایا کہ میں کسی ملک گیا تو اسلامی ملک میں گیا وہ تو اس کی داڑھی تھی تو جو آگے ایئرپورٹ پہ آفیسر کھڑے تھے انہوں نے انکار کیا کہ یہ کیا کیا نے ہوا ہے اس نے کہا سنت ہے آفیسر نے کہا سنت ہے کہ صفائی کا اہتمام کرنا صفائی سنت یہ نہیں ہے کہ داڑھی رکھے سنت کیا ہے صفائی اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے العظیم میرے بھائی داڑھی منڈوانا بالاتفاق حرام ہے حرام ہے حرام ہے, حرام ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا لباس پہننے سے انکار کر دیا عید کی تیاری کے طور پہ آپ بھی عید کی تیاری کے طور پہ داڑھی منڈوانے سے انکار کر دیں بیگم چیختی ہیں تو چیختی رہے دوست مشورے دیتے ہیں تو دیتے رہیں بھائی یہ کہتے رہے کہ تم اچھے نہیں لگ رہے کوئی بات نہیں رب کو اچھا لگنا چاہیے لوگ اچھا سمجھیں یا نہ سمجھیں عید کی تیاری کے طور پہ سونے کی گڑی پہننا عید کی تیاری تک کے طور پہ سونے کی گوٹھی پہننا یہ سارے کام میرے بھائی غلط ہے کوئی غلط کام نہیں کرنا عید کی تیاری کے طور پہ ایسی پینٹ ایسی شلوار ایسی چادر پہننا جو ٹکنوں سے نیچے آ رہی ہو یہ بھی آرام ہے کبیلا گناہ ہے جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے ایسا گناہ ہے جن جس کی وجہ سے اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں فرمایا اس آدمی کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جس کی شلوار وغیرہ ٹکنوں سے نیچے رہتی ہوگی میرے بھائی عید خوشی کا موقع ہے لیکن خوشی منانی ہے شریعت کی حدود پہ رہ کے حرام کے دن میرے بھائی کس ملک کی فلم دیکھنی ہے جی بھائی بچوں نے روزے رکھیں ہیں تیس دن آپ تھوڑی سی تفریح بھی تونی چاہیے نا میرے بھائی نہیں دی دی. آپ نے نیکیاں کی ہیں تیس دن رب کو رادی کی اب ناراض نہ کریں یہ تیس دن کی محنت کو چند لمحات میں ختم کرنے کی کوشش ہاں نہ کرے گانے سننا حرام ساتھ سننا حرام اور غیر معروم عورتوں کو دیکھنا حرام ان حرام کاموں میں واقع نہ ہوں اور سب سے زیادہ افسوس ان بھائیوں کے اوپر ہوتا ہے جو خود بھی گناہ کرتے ہیں لیکن اکیلے گناہ کرنے کا ان کو مزہ نہیں آتا کہتے ہیں دس دوستوں کو بھی بلا تاکہ ان کا گناہ بھی اپنے ذمہ لے لوں اللہ سے ڈریں میرے بھائی اللہ سے ڈریں یہ گناہ و بالے جان بن جائیں گے اللہ سے ڈر جائیں عید کے دن خوشی منائیں عید کے دن مست کا اظہار کریں بچوں کو تفریح کا موقع فراہم کریں شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے تو بہرحال میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عید کے دو اداب بتا چکا ہوں نمبر ایک غسل کرنا نمبر دو عید کے لیے اچھے سچا لباس پہننا اور عید کے لیے تیار ہونا تیسرے نمبر پہ عید کے آداب میں سے تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر عید الفطر ہے تو صبح کوئی نہ کوئی چیز کھا کے عید گاہ بھی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب صرف مال فرماتے ہیں کہ آپ اس وقت تک عید نہیں جاتے تھے جب تک کہ حمرات جب تک کہ چند تناول نہ فرما لیتے اور برعیدہ کہتے ہیں دوسری حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے موقع پہ اس وقت تک نہیں جاتے تھے جب تک کہ کچھ کھانا لیں اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ آپ کھائے بغیر جاتے تھے اور عید پڑھ کے آ کے اپنے جانور کا گوشت کھاتے تھے تو یہ میرے بھائی دونوں عیدوں اد... کا الگ الگ ادب ہے عید کے ادب میں سے چوتھا ادب یہ ہے میرے بھائی کہ جب آپ عید کے لیے جائیں تو گھر سے نکلنے تک عید کی نماز تک تکبیریں پڑھتے رہیں کیا پڑھتے رہیں تکبیریں کون سی تکبیر پڑھنی ہے شریعت نے یہ نہیں بتایا کون سی تکبیر پڑھنی ہے صحابہ گرام نے مختلف تکبیریں بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی تکبیر آپ پڑھ سکتے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود کی تکبیر جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں رضی اللہ عنہ کی وہ پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد آپ کہتے ہوں گے کہ ہر وقت توحید و شرک کی بات کرتے ہیں ہم کیا کریں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول ہر موقع پہ توحید و شرک کی بات کرتے ہیں دیکھیں یہاں بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اللہ کو معبود ماننا توحید ہے اور اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے یہ شرک کی نبی ہے تو بہرحال یہ تقبیریں کہتے ہوئے آپ نے عیدگاہ میں آنا ہے. دلیل کیا ہے اللہ ابن عمر کی وہ روایت ہے جسے امام بحقی نے روایت کیا احسن کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں. کن کے ساتھ فرمایا اپنے چچا عباس کے ساتھ رضی اللہ عنہ اپنے چچا عباس کے دو بیٹوں فضل اور عبداللہ کے ساتھ اپنے تماد اور چچا کے بیٹے علی کے ساتھ اپنے چچا کے بیٹے جناب جعفر کے ساتھ اپنے دو نواسوں حسن حسین کے ساتھ اسامہ ابن زید کے ساتھ زید بن ہارسا کے ساتھ احمد ابن احمد کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ نکلتے اور عید گاہ میں تشریف لاتے اور راستے میں اونچی اونچی سے تکبیریں کہتے اور لا الہ الا اللہ کہتے میرے بھائی اس لیے یہ کہتے ہوئے آپ نے عید گاہ میں آنا ہے اور نماز ہونے تک آپ نے تکبیریں کہتے رہنا ہے لیکن ایک بات دین میں رکھیں جب آپ مسجد میں آئیں گے لوگ تکبیر کہہ رہے ہوں گے تکبیر کہنا اچھی بات ہے اونچی واضح سے کہنا اچھی بات ہے آپ اللہ کو بھی خوش کریں اور آپ, کا, آپ کہہ گے دوسرے لوگ سنیں گے وہ بھی کہیں گے کہ آپ ان کا بھی سواب ملے گا لیکن ایک آواز کے ساتھ نہیں کہنا ایک آواز نہیں کہ سب ایک ہی, ایک ہی وقت میں کہہ رہے اللہ ایک ہی وقت میں کہہ رہے اللہ اکبر نہیں آپ اپنا کہتے رہیں سات والا اپنا کہتا رہے تیسرا اپنا کہتا رہے ہاں اگر کسی کو نہیں آتی بانی یاد نہیں ہے وہ کسی کے ساتھ کسی نہیں کہہ سکتا ہے کچھ لیے نہیں آتی میرے بھائی عید کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ عیدگاہ میں آئیں گے تو وہاں پہ آ کے کتنے نفل ادا کریں گے جی کوئی نفل نہیں پڑھنی یا نماز پڑھنی ہے کیا اس میں حرض ہے نماز میں نہیں پڑھنے دیتے آپ لوگ یہاں پہلے میں حدیث پیان کروں گا فرماتے اب اللہ ابن عباس رضی اللہ ونمار بخاری شریف کی حدیث ہے لم يصل قبلها ولا بعدها نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نماز عید سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ نماز عید کے بعد کوئی نماز پڑھی یعنی میں آپ نے نماز عید سے پہلے بھی کوئی نماز نہیں پڑھی اور نماز عید کے بعد بھی کوئی نماز آپ نے نہیں پڑھی آپ کچھ بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے مرضی کے مالک لوگ ہیں کچھ وہ کہتے ہیں جی اس میں حرد کیا ہے نماز ہی ہے نا جی نماز ہی ہے نا جی امام ابن العربی کہتے ہیں امام ابلا عربی بہت بڑے فقیر بہت بڑے محدث ہیں بہت بڑے مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید گاہ میں کوئی نفل پڑے ہوتے تو وہ روایت ہم تک پہنچ جاتی جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ نماز پڑھنا ہر وقت جائز ہے اور جو نہیں پڑھتے وہ اس لیے نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ نہیں پڑھی ہم نہیں پڑھیں گے آگے امام ابن عربی نے جملہ بولا ہے وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے کہتے ہیں منکا فق تدا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسئلے میں پیروی کی وہ ہدایت پا گیا تو آپ کا, آپ کا نمونہ کیا ہے اس مسئلے میں آپ کا عمل کیا ہے کہ آپ نے اس موقع پہ عیدگاہ میں نماز عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی بعد میں نہیں پڑھی تو جو اس سنت کے اوپر عمل بھائی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتدا میں ہم نماز عید ادا کریں گے یہ آپ کی سنت ہے ایسے ہی نماز عید سے پہلے عید گاہ میں کوئی نماز نہ پڑھنا آپ کی سنت ہے اور اس کے اوپر بھی ہم عمل کریں گے میرے بھائی نماز عید کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ نماز عید سے پہلے کتنی دانیں دینی ہیں میرے بھائی ہاں جی کوئی دان نہیں لوگوں کو کیسے پتا چلے گا لوگوں کو پتا چلے نہ چلے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے لیے اذان نہیں کروائی اقامت نہیں کروائی اس لیے اذان کہلوانا یا اس کے لیے اکامت کہلوانا بیدت ہوگا غلط ہوگا گناہ ہوگا غیر درست ہوگا عبداللہ بن آپ فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کی اذان نہیں ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی جابر بینا کہتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید پڑھی ایک نہیں دو نہیں اور ساری عیدیں بغیر اذان کے ہوا کرتی تھی بغیر احامت کے ہوا کرتی تھی اسی لیے امام ابن قطب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی مشہور و معروف کتاب ذات المعاد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے آتے آتے ہی نماز پڑھاتے پھر خطبہ دیتے اور پھر چلے جاتے وہاں پہ کوئی ادان نہیں ہوتی تھی کوئی کامت نہیں ہوتی تھی اس لیے میرے بھائی حالانکہ ادان بدائر اچھا عمل ہے نا ادان میں کیا کرنے کہنے ہیں آپ نے اللہ کے نام بھی لینا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن سیکھیں میرے بھائی کہ اپنی مرضی نہیں چلانی دین میں دین میں اپنی مرضی نہیں چلانی یہاں سے اور اور چیزوں کے بارے میں بھی, بھی سیکھ لیں کہ جیسے عید کے موقع پہ آپ نے ادان نہیں دی تو ادان دینا بھی دیکھ عید کے موقع پہ آپ نے اکامت نہیں کہی ایک کہنا بدت ہے ایسے ہی تیزا ساتواں چالیسواں برسی عرس یہ سارے کے سارے کام میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے آپ کے ایک لاکھ سے زائد صحابہ کرام نے نہیں کیے یہ کرنا بدت ہوگا گناہ ہوگا دین کو ویسے کا ویسا رہنے دیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے کوئی ایسی عبادت کرنے کی جت نہ کریں جس کے اوپر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ اور مہر نہ لگی ہو صرف وہ عبادت کریں جس کے اوپر آپ کی سٹیمپ اور آپ کی مہر لگی ہوئی ہے یہ ہے دین محمدی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور اگر آپ اضافے کریں گے دین کے نام پہ دیکھ نیتی کے نام پہ نہیں نئی عبادتیں نکالیں گے عید میلاد النبی کے نام پہ نئی نماز ایجاد کریں گے نئی نماز پڑھنی شروع کریں گے عید ملاد النبی کا جشن منائیں گے معراج کا جشن منائیں گے شب برات کا جشن منائیں گے ایسی فطیں کریں گے تو یاد رکھیں قیامت کے روز بخاری شریف کی حدیث ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہدے کوسر پلا رہے ہوں گے اپنی امتیا کو اور ان کو پہچانیں گے کس چیز سے ادائے بزوک چمک رہے ہوں